یہ تربیت کے لیے غیر مسلم کے مینرس یا اقوال وغیرہ دیکھیں گے یہ قرآن کھول کر نہیں دیکھتے یہ حدیثوں کی شروحات نہیں دیکھتے اگر میں صبح آٹھ بجے گھر سے نکل کے رات کے آٹھ بجے گھر میں آتا ہوں تو میں کس کے لیے کر رہا ہوں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے جو شکوا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ڈسکس نہیں کرتے اب جو نیو جنریشن آ رہی ہے نا یہ پچھلی کھیپ تھی نا شاید اس سے زیادہ تباہون اور سب سے پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گوپ وہ ماں کو کیوں گالی دے رہا ہے ماں کے سامنے کیوں نکال رہا ہے بچہ جو دیکھتا ہے وہ زیادہ جلدی سیکھتا ہے بنی صبح ہے جو اس کو بتایا جائے عالم دین ہوگا وہ ماں باپ کو کان پکڑ کے کبھی بھی نہیں نکالے گا ہوگا این ممکن ہے کہ وہ لڑ بیڑ کر ماں باپ سے الگ گھر لے لے الحمدللہ رب العالمین للہ والسلام علی سید الانبیاء اولمرسلیم اما بعد فاعوذ باد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولاد والسلام سلام و رسول اللہ یا رسول آل اللہ ولی وصحاب الله و سلام علیک اللہ يا يا و يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم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 تربیت ہم نے دینی ہے اسلام کے مطابق اس کے اصولوں کے مطابق لیکن ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں آ, ان کے اندر جو بڑی تعداد ہے وہاں پر ان اصولوں جیسے آپ نے استاد کا کہا اب اس طرح کا استاد ڈھونڈنے جائیں گے تو اس کا نتیجہ تو شاید یہ ہو کہ ہم اپنے بچے کو نہ پڑھائیں تو ماں باپ اپنے جو بھی معلومات ہوتی ہوں گی وہ کر کے اس کو ڈال دیتے ہوں گے لیت ان کی ٹھیک ہوتی ہوگی تو اب اس طرح کے ریزلٹ جب آئیں گے تو پھر ماں باپ کو بلیم کیسے کیا جا سکے گا دنیاوی بھی دیکھتے ہیں یا دنیاوی اس کی مطلب پوزیشن دیکھتے اداروں کی دینی حوالے سے سوچنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے وہی باتیں کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے ٹھیک ہے نا پھر اولاد بگڑے اور خدا نخواستہ آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے تو پھر کہنا مت کہ ہم ہماری مجبوری ہے پھر وہ بولے گی ہماری مجبوری ہے کہ ماں باپ نے ہم کو ایسے ادارے میں دیا جہاں ہمارا یہ ذہن بنا کہ بوڑا گیٹ گیٹا ہوں. یعنی کہ ایسی حالت ہے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا کیا جیسے کسی ملک میں پرانا میرا ویزا ہے جب آپ چھوٹے جو رہتے نا تب کا ویزا ہے اور میرا خالہ بیس بائیس سال ہو گئے ہوں گے میں چل رہا ہوں ویزا اس کے مطلب ترکیب جو بھی چل رہا ہوں اور ظاہر ان کے اداروں میں اس میں سب مجھے جانتے ہوں گے کہ یہ ہے مطلب یاد نہیں اب میری عمر ساٹھ سے متجاوز ہوئی اب میں ویزا ایکسٹینشن کرنے کے لیے پہنچا تو اب مشکلات آئیں پہلے تین سال کا ویزا گالبن ہوتا تھا اب ایک سال کا ویزا ملے گا قانون یہی بوڑھے نہیں چاہیے اس ملک کو بوڑھے نہیں چاہیے کہ یہ بوڑھے چڑچڑے ہوتے ہیں لڑائی کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ہسپتالوں کا بیڈ گھیرتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ہوگا یہ بزنس بھی برابر اب نہیں کر پاتے بوڑھے میں لڑائی کر دیتے ہیں تو ہمارا امیج خراب ہوگا غیر ملکی آتے ہیں فلاں آتے ہیں ہو سکتا ہے اس طرح کا کانسیپٹ ہو اس لیے بوڑھوں کی پذیرائی نہیں ہے کہ ایک سال کا ویزا اب ایکسٹینشن ہوگا صرف ایک سال کا پھر خیر اب وہ کچھ مشورے کر کرا کے میرا پارٹنرشپ شپ کا ویزا ہے اب پھر وہ لمبا چلتا ہے پارٹنرشپ کا ویزا دنیا بھر میں یہ حالت ہے ملک اسلامی ہے میں نے وہاں اولڈ ہاؤس دیکھے ہیں پاکستان میں بھی ہیں اولڈ ہاؤس جی تو کیا مطلب اس میں اس کا تصور تھا پھر دور صحابہ میں یا جو قرون سلاسہ صحابہ تابین تابین وغیرہ کے ادوار میں کیا اس طرح کا معاملہ تھا کہ ماں باپ کو اٹھا کر اولاد پھینک دیتی تھی باپا تو پھر اس کا سولوشن کیا ہوگا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 آخر تربیت کے لیے وہاں بھی تو دیا جا سکتا ہے حافظ قرآن بنا کر اس کے سینے میں قرآن کیوں نہیں اتار دیتے آپ عالم دین بنا کر اس کو مت علم دین کے زیور سے آراستہ کیوں نہیں کرتے لیکن کہ وہ خود بھی جنت کا راستہ لے اور آپ کو بھی سفارش کر کے لے جائے جنت میں آخر آپ اگر دنیا کا سوچتے ہیں تو کیا عالم بھوکا مرتا ہے عالم بھوکا نہیں مرتا مگر گاڑی والا بھوکا مرتا ہے مگر کیا وہ تمام ان ضروریات کو جو آج کے دور کی نیڈ ہیں ان کو حاصل کر پاتا ہے کیا آج اس کی پی اسکیل ایسی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے انجینئر سے کسی کمپیوٹر ڈاکٹر ہونا برا نہیں ہے انجینئر ہونا برا نہیں ہے کمپیوٹر سیکھنا برا نہیں ہے جو جو کام شریعت کے دائرے میں ہو وہ درست ہے بلکہ ڈاکٹر ہونا یہ فرض کفایہ ہے جبکہ ہوش شریعت کے مطابق آج کل کو ایجوکیشن آج کل مطلب جس طرح ڈاکٹر بنتا ہے یہ تھوڑا بہت جن کی معلوم کو پتا ہوگا کہ کس طرح ڈاکٹر پروڈکشن ہوتا ہے لیکن انہوں نے مت لگا ایک مسئلہ کیا ڈاکٹر ہونا یہ مطلب فرض کفایہ ہے تو اب یہ کہ اسلام میں یوں سمجھو کہ ہر چیز کی اجازت ہی لیکن ایک آپ کو باؤنڈری وال بنا دی کہ جو جو کرنا ہے پہلے اللہ رسول کی فرمان کی روشنی میں اس کو دیکھ لو جس چیز کی, کی اجازت ملے وہ کرنا ہے جس کی اجازت نہ ملے بس اس سے روحردانی کریں وہ اس کو چھوڑ دیں بابا آج کل تو ایسے انسٹیٹیوٹ ملنا ہی مشکل ہے کہ جہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور اگر ہر ماں باپ اس بات کو سن کر اپنے بچے کو عالم بنا دیں تو کیا معاشرے سے طبیب ڈاکٹرز انجینئر کہیں ختم نہیں ہو جائیں گے اور ایسے انسٹیٹیوٹ آج کہاں ملیں گے جہاں یہ معاملات نہ ہوں تو معاشرے کی فلاح و کے لیے تو کوئی ڈاکٹر بنتے نہیں ہوں گے گھر بھرتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں لیکن اس سے بینیفٹ تو حاصل ہو جاتا ہے چلے وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ڈاکٹر کی انکم کتنی بہانہ کسی کے لاکھ کسی دو لاکھ کسی کے پانچ علامہ صاحب کی انکم کتنی بیس ہزار پچیس ہزار بہت مشکل میں علامہ نہیں ہوں لیکن میں مسجد کا امام رہا میری آخری تنخواہ سات سو تھی سیون ہنڈریڈ اونلی داؤد نے کام بہت بڑھ گیا تو مجھے داؤد اسلامی کی وجہ سے وہ ریزائن کرنا پڑ گیا میں امامت کے لیے ٹائم پورا دے نہیں پاتا تھا وہ اس کونے میں جانا ہے تو اس کونے میں جانا ہے تو اتنے دن کے لیے باہر جانا ہے شہر کے امامت نبھا نہیں پا رہا تھا تو میں نے وہ ترک کر دی جاب اپنی تو آخری میری سات سو تنخواہ تھی اور اس کو زیادہ زیادہ پچیس سال ہو گئے ہوں گے امامت چھوڑے غالبا تو یہ آمدنیاں عالم کی آمدنی عام طور پہ کم تھی اچھا خاصا مفتی ہو اچھا ادارہ اس کا ہو مدحاخ اس کو پسند کرتا ہوں اور وہ کوئی چالیس پچاس ہزار دے دیتا ہوں تو دے دیتا ہوں ایک یہ بھی پتا نہیں ہے کہ نہیں اتنا لیکن ڈاکٹر دنیاوی طور پر بہت اچھی تنخواہیں پاتا ہے یا آمدنی اس کی کلینک کھول کر ہوتی ہے میں سچ بولتا ہوں میں ہرس کو اس لیے لا رہا ہوں کہ اگر آج بھی راتوں رات یہ فائنل ہو جائے اور ہم اگر اعلان کر دیں کہ جو جو درس نظامی کر لے گا نا ہم ادارہ بنا چکے ہیں اس کی ابتدائی تنخواہ دو لاکھ روپے کئی ڈاکٹر ہوں گے جن کے کلینک نہیں چلتے ہوں گے نا سرٹیفکیٹ پھاڑ کر دوڑ کے آ جائیں گے تو یہ سب بہت کا کہاوت ہے پیسوں بولے پیسہ بولتا ہے قوم کی ہمدردی کرنے والے اب مزاروں میں چلے گئے یا غاروں میں چھپے ہوں گے معاشرے میں تو نظر نہیں آتے یہ ایک ہے بالکل ہوں گے لیکن ہماری نظروں سے اچھل ہے تو بہت کم اشازو کل جو بہت ہی نادر ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو یہ سب حرف کی وجہ سے یہ دنیاوی تعلیمیں لے رہے ہیں مدنی چینل ہے نا آپ کا مدنی چینل الحمدللہ ہے مدنی چینل کی طرف سب کا رخ ہے اگر آپ کسی کو بولو گے نا بھائی المدینت علمیا بھی یہ کتابیں لکھتی ہے سواب جاریہ یہ اس کو آپ حرف دلائیں نیکیوں کی صاحب وہ تدریس بھی جامعت المدینہ کی اس میں بیس ہزار المدین اٹھارہ ہزار اور مادنی چینل میں بھی ایک سیٹ خالی ہے جس کے آپ اگر امتحان دے دیں پاس ہو جائیں تو ابتدائی تنخواہ تیس ہزار کیا خیال ہے آپ کا وہ سب میں جاریا براہ رکھے گا کتاب لکھنے پر یا بھاگتا ہوا قدموں سے لپٹ جائے گا کرنا چڑھا ہوا ہے میرا جلدی اتر جائے گا تو تیس ہزار روپے پر ہاتھ رکھے گا شاید نیکیوں پر ہاتھ نہیں رکھے گا مذہبی طبقے میں بھی یہ معاملات ہیں تو اگر دنیا بھی جو بھی انجینئر ایون پائلٹ ہو نا پائلٹ کی تنخواہ بے شک پچیس لاکھ ہو اگر اس کو یہ بتا دیا جائے نا کہ اگر تم نے درس نظامی کر لیا نا تو تمہاری افتدائی تنخواہ چھبیس لاکھ ہوگی میں پانی آ جائیں گے اور ہائی جہاز کوئی نہ کوئی اڑائی لے گا میں اڑا نوٹوں پر اور نوٹوں کے ڈھیر میں جا کر اس نے بیٹھنا علم کا معاملہ کمزور پڑ گیا عالم بننے سے لگے انکم کم ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے فاقے کر کے علم دین حاصل کیا آخر کیا ہوا تھا صحابہ صفا کو جو کئی کئی روز کے فاقے کر کے تشریف فرما رہتے تھے پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کہ آستانے ارش نشان کے باہر علم حاصل کرتے تھے کیا ہو گیا تھا ہمارے بزرگوں نے کتنے سفر کیے اور کیسے کیسے صحبتیں برداشت کی اور فاقے کیے اور انہوں نے علم تین حاصل کیا क्या کو کیا ہوا تھا بے روش ان جب ملک ملک پریس بھی نیچے کچھ بھی نہیں تھا کاغذ بھی نیچے تب بھی انہوں نے کتابیں لکھی درخت کے پتوں پر درخت چھالوں پر چمڑوں پر لکھی انہوں نے بڑی بڑی زخیم کتابیں لکھی جو آج مطلب ہم پڑھ نہیں سکتے عمدہ چھپائی کے باوجود ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کو وہ, وہ ان حضرات نے لکھیں وہ بھی تو کوئی ہرس تھی نا وہ ہرس تھی جنت کی تو, تو بلاخر اگر میں اسی موضوع کی طرف آؤں جو ہمارا موضوع ہے تو ماں باپ کی کوئی خاص توجہ یا خاص وقت ہی رہا ہوگا ان کے اوپر کہ جو وہ اس لائن میں آئے یا اس طرف اتنے بڑے عالم بنے ماں باپ نے خاص ان کو اس کی طرف زور بڑا توجہ کیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور آج کل کے دور میں ماں باپ کے کہنے سے بھی عالم بنتے ہوں گے لیکن ایک تعداد آپ کو ملے گی ماں باپ منع کرتے ہوں گے اور یہ ضد کرتے ہوں گے اور ضد کر کے داخلہ لیتے ہوں گے کہ ہم یہ بنیں گے ماں باپ پھر مجھے کیس پتہ چلتے نا کہ ان کو وقت دیتے ہیں اتنے سال میں کر سکتا ہے تو جو کر لے اتنے سال میں حبز کرتا جو کر لے ورنہ جاب کما کے لا بابا ایسی سیچویشن میں آپ کیا کہیں گے کہ ماں باپ کس طرح سے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ماڈیفائی کریں چینج کریں اور جو اولاد ہے اس کی تربیت کس طرح کریں کیونکہ یہ تو ایک جو سسٹم ہے اس میں الٹیمیٹلی لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ہم نے اسی طرف جانا ہے کہ جہاں سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے اب یہ ایک انسانی تما تو ہے اس سے بچنا بہت ممکن لگتا بھی رہیے گا اس میں بھی باپا ایسا نہیں لگتا کہ ماں باپ پر الزام کم ہوگا کہ ماں باپ کے پاس اپشنز ہی نہیں ہیں اب جدید دور کے تقاضے ہیں ماحول ہے رشتہ داریاں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو ماں باپ کے پاس اپشنز بھی تو آپ کی گفتگو سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اداروں کی بھی کمی سیلریز کا آپ نے کمپیرزن بیان کیا تو پھر ہم ماں باپ کو کس حد تک بلیم کر سکتے ہیں یا کوئی آپ ایسا کمپیرزن اگر بیان فرمائیں ظاہر آپ کا تجربہ وسیع ہے آپ نے پچیس تیس سال پہلے کے ماں باپ کو بھی دیکھا آج کے ماں باپ سے بھی آپ کا ظاہر کے تعلق رہتا ہے تو کیا ایسا ایک فرق آپ فیل کرتے ہیں کہ جو وہ کم وسائل میں ہوتے ہوئے بھی اچھا پرفارم کرتے تھے اور آج وسائل اور سہولیات زیادہ ہونے کے باوجود ماں باپ جو وہ کم پرفارم کر رہے ہیں اور کیا اس میں آپ نصیحت فرمائیں گے آپ کی اپنی اتنی مصروفیات ہم نے دیکھی ہیں تنظیمی دعوت اسلامی اور ماشاءاللہ اللہ آپ بھی صاحب اولاد ہیں اور آپ کی اولاد کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بھی اسی نقش قدم پر ہیں تو آپ نے بھی کوئی تربیت کا کوئی ایسا پہلو اپنایا ہوگا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے ان کی تربیت کی कاش, میں تربیت کرتا تربیت پاتا اب یہ کہ وہ اصل قدرتی اٹا ہوتی ہے اللہ تعالی جس پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے اس کو یہ راس ہو جاتا ہے سل خود ماں باپ کی تربیت کا بھی فقدان یہ آیت مبارکہ اگر ماں باپ کو پتا چلے یا من کو سکم و اہلی کم نارا وناس وجارہ نہیں مانوا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے نا اب یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اپنی اپنا اہل اولاد وغیرہ ان کو بھی بچانا ہے لیکن ماں باپ نے خود اپنے بچنے کا کتنا سامان کیا اب جنہوں نے اپنے بچنے کا سامان واقعی کیا کاما حقوں کو کیا اس کے اندر خوف خدا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت کچھ اس کے اندر ہوگا تو یہ کبھی بھی اپنی اولاد کو برے راستے پر جانے نہیں دے گا وہ شروع سے ہی اپنی اولاد کو کنٹرول کرے گا اس کی بچت تو اس کی تو, اس کی تو. اور یہ اسی طرح کے صحبت میں دے گا آشیقان رسول کی صحبت میں دے گا آج رسول کے ادارے میں وہ تربیت اس کو دلائے گا میں مجھے پتا ہے کہ بار ملکوں سے بھی بعض اسلامی بھائیوں نے اپنی اولاد کے فیوچر کی خاطر کیا ان, ان کی اولاد کا فیوچر جو ہے نا وہ برباد نہ ہو پیسہ بہت بار ملکوں میں بعض مقامات لیکن اسلامی تربیت کا فقدان یعنی کمی اس لیے انہوں نے پاکستان میں آ کر صرف اولاد کی تربیت کے لیے ڈیرے ڈالیں کہ ان کو یہاں پڑھائیں گے یہاں جامعت المدینہ میں ان کو ہم پڑھائیں گے یا حال ہی میں دین بنے تاکہ ان کی بھی آخرت مطلب ہے. لیکن ایسوں کی تعداد کتنی نہ ہونے کے برابر آٹے میں نمک مشاد زیادہ مقدار میں ڈالا جاتا ہے اس سے بھی کمی ہوگی لیکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ سوچ دے ہدایت دے توفیق دے تو وہی وہ کرے گا اور وہ اپنی اولاد کی صحیح خطوط پر اسلامی خطوط پر تربیت کرے گا اللہ توفیق ہے یہ اگر سب اسلامی مدارس کی طرف جیسے رخ کرتے ہیں آشقان رسول کے اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں تو آٹومیٹک یہ ادارے اٹھان لے لیں گے اچھا ان میں جو کمزوریاں ہوں گی وہ مزید دور ہو جائیں گی ان میں جو اساتذہ ہوں گے ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے گا تو اور اچھا پڑھائیں گے اور اچھی تربیت کریں گے اور ان کا معیار ایک دم بلند ہو جائے گا اب دیکھو دنیاوی تعلیم کتنا ان کو تعاون ہوتا ہے ان کی کتنی پذیرائی ہوتی ہے ماں باپ بھی حوصلہ کر رہے ہیں خاندان رشتے دار محلے دار سب ان کی پیٹ رہے ہوتے ہیں واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں پھر اوپر حکومتی سطح پر بھی ان کے لیے وہ اسکالرشپ وغیرہ دیتے ہیں کتنی پذیرائی ہوتی ہے اور دینی مدارس کی کیا پذیر ہے دینی مدارس والے بیچارے خود ہی گلی گلی بھٹک رہے ہوتے ہیں بیچارے پیسے مانگ مانگ کے عالم پروڈکشن کر رہے ہیں جو تمہاری مسجدیں نے سنبھالے تمہارے جنازے پڑھائے پھر اس کے بارے میں یہ حریص لوگ کیا بولتے ہیں یہ چندا پارٹی ہے مولانا جب دیکھو چندا لینے آتا ہے خدا کے بندو آنکھیں کھولو جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو آپ نماز نہیں پڑھتے جمعہ تو پڑھتے ہوں گے عید کے بہانے تو جاتے ہوں گے وہ مسجد کیسے بنی آپ نے بنائی یہ مخیر اس طرح بھائیوں کے چندے سے بنی ہے یہ چندا پارٹی کے چندے سے بنائی ہوئی مسجد میں آپ عید کی نماز پڑھ لیں آپ جمعے کی نماز پڑھ لیں آج پانچ وقت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور گوٹ پھنستی ہے جس مولانا کو آپ دعا کے لیے آ کر کہتے ہیں نا وہ چندوں پر پڑھ رہا ہوتا ہے کو چندہ بھی نہیں بھی تو بےچاری کی تنخواہ کا سامان ہوتا ہے یار اسی کو آپ چندہ پارٹی بولنے سے پہلے آپ کی زمان کٹ نہیں جاتی مسجد نبی شریف کیسے تعمیر ہوئی صحابہ صاحب کی سے تو تعمیر ہوئی تو یعنی چندہ پارٹی تو چندہ کرنا دین کے لیے یہ سنت سے ثابت ہے تو یہ مطلب یعنی کہ اتنی ہرس بن گئی کہ اندھی ہو گئی ایک امام حلال صاف ستھری روزی کھا رہا ہے اس کو بولیں گے مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے خود رشوتیں کھا رہا ہے سودی کاروبار کر رہا ہے ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے دھوکہ دیکھ کر لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے یہ کپڑے اس کے اجلے ہیں دل کیچڑ سے بھی زیادہ میلا کوئلے سے زیادہ کالا یہ مولانا کو بولتا ہے یہ مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے اب بتائیے کہ ایسا شخص کیسے فلاح پائے گا یہ اپنی اولاد کی کیسے تربیت کر پائے گا اور ایسوں کی تعداد کو اس معاشرے میں دو چار نہیں ہے آپ وہ چراغ لے گا ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو شاید راست گو دیانت دار اہم شریعت کے مطابق تجارت کرنے والا کوئی تاجر ملے تو ملے آپ اتنا جھوٹ دھوکا فریب آج کل تاجروں میں پھیل گیا ہے ہر ہر شعبے میں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 جو ماں باپ خدا والے ہوتے ہیں واقعی یہ تو سب کہیں گے ہمارے دل میں خوف خدا ہے فجر میں کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی کیا اس کا نام ہے خوف خدا ٹھیک ہے نماز ایک نہیں پڑھنی بات بعد میں کرنی اور گالی نکالنی ہے وہ ہے خوف خدا والے تو چلو خوف خدا تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے لیکن آخر اس کا کو کوئی معیار تو ہے عرف میں تو اس کو خوف خدا والا نہیں کہا جاتا تو اس طرح مطلب ماں باپ کے دل میں حقیقت میں خوف خدا صحیح معنوں میں اس کے معیار کے مطابق ہے اور وہ اس کی تربیت واقعی شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے اس کے لیے کوئی مدرسہ شرط نہیں ہے ذرائع ہیں یہ ادارے تو اگر وہ کرتا ہے اور پھر بھی اولاد اگر نافرمان نکلتی ہے تو اس پر بلیم نہیں ہے تو بڑے بڑوں کی اولاد جو واقعی اولیاء افجا ہوئے ان کی اولاد کے بھی سیاح کارنامے ہیں تو اس سے ان کے ماں باپ پر نہ باللہ کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا والوں کا کیا کرے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ ماں باپ ماں باپ ماں باپ سب برے نہیں ہیں اولاد سب اچھی نہیں ہے ماں باپ بہترین تربیت کرتے اس کے باوجود اولاد جو ہے نا وہ ڈکیتیاں مارتی ہے چوریاں کرتی ہے خون خرابے کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے تو اس میں ماں باپ چار ہوگا لیکن بعض ماں باپ درست تعلیم نہیں دیتے ایک ڈاکو کو پھانسی کا مجھے کسی نے قصہ بتایا تھا کہ پھانسی کی سزا ہوئی آخری خواہش اس کو پوچھی گئی اس نے کہا کہ مجھے ماں سے ملوا دو میری ماں کو میں ملنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خواہش تھی تو ماں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا جیسے ہی ماں کو دے گا تو دانت پیس کر اس میں جھپٹا نوچنے لگا اور پولیس نے چھڑایا اور اس کو بولا کہ سالم یہ کیا کر رہا ہے تو مرتے مرتے ماں کو مار رہا نوچ رہا تو اس نے کہا کہ تو پھانسی پر چڑھی جانا ہے میں نے اور میں اس کی وجہ سے اپنی ماں کی وجہ سے پھانسی کے پھندے تک پہنچا ہوں Allah. بچپن میں میں نے اسکول لائف میں پینسل چرائی ماں کو لا کر دکھایا ماں پینسل چرا کے لایا مسکرا دی میں سمجھا کہ یہ تو میں نے اچھا کام کیا کاپیاں چرائی کتابیں چرائی ماں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ بیٹا یہ کوئی غلط کام ہے تو میں نہیں کر رہا کچھ نہیں بولتی تھی تو میں سمجھا میں صحیح جا رہا ہوں اور آخر کار میں ڈاکو بن گیا میں نے ڈکیتیاں کی پھر پکڑا گیا قتل بھی کیے اب میں پھانسی پر جا رہا ہوں اگر میری ماں میں نے جس دن پینسل لکھائی تھی نا اسی دن مجھے ایک ہاتھ رکھ دیتی نا تو شاید میں زندگی بھر کسی کی میں نے پڑائی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا میری ماں نے میرے کو بگاڑا تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے ماں باپ کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں بچے ماں باپ تالیاں بجاتے ہنستے ہیں ماں باپ کے سامنے ڈسکو کرتے ہیں ناچتے ہیں بچے ٹانگے ہیں ماں باپ خوش ہوتے تفریح لیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ پھر یہ اولاد کس نے بگاڑی ماں باپ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے اور جو اولاد بگڑی ناگار وہ بھی ہے بالغ ہونے کے بعد جو اس نے یہ سیا کارنائیں انجامی تھی آخرت میں یہ پھنسے یہ ماں باپ پر بھی تو آیا نا کہ انہوں نے اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی جنہوں نے سدھارنے کی کوشش کی مارا کما حق کو کوشش کی خالی اتنا سب خالی بول دینے سے کافی نہیں ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کی ایک حکایت ہے کہ ایک عالم صاحب واس فرما رہے تھے ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں تو وہ ٹھیک ہے اس دور کا جو بھی پردوں کا حساب تھا تو وہ عورتیں تھیں تو وہ نوجوان لڑکا اتنے میں آیا اس عالم صاحب کا اس نے ایک نظر ایک جوان عورت کو دیکھا تو باپ نے کہا کہ بیٹا صبر کر یہ کہتے ہی وہ جہاں ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہا تھا وہ عالم گرا اور اس کے بدن کی کچھ ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ کیا میری نافرمانی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ بیٹا صبر کر میں سختی سے اس نہیں سمجھایا کوئی اس طرح کا اس کو پیغام دیا یا اس کا خلاصہ بیان کیا گیا اور اس کو تنبیہ کی گئی کہ اب تیری نسل میں کبھی صدیق پیدا نہیں ہوگا صدیق یہ ولیج اللہ کی اعلی قسم میں تو ماں باپ کون سا تنبیہ کرتے ہیں خود گھر میں بیٹھ کر یہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور کیا نہیں دکھاتے اپنے اولاد کو جو گناہ بھرے چینلز اب چلانے کے لیے ٹی وی اٹھا کر ہیں وہ کیسے بچیں گے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے ایک نے مجھے مکتوب بھیجا تھا بہت پرانی بات ہے اس نے کہا کہ سندھ میں باب الاسلام میں میں گیا تھا تو ایک بزرگ وہاں ملے تھے مجھے کالباً اسی طرح کا وہ قصہ تھا اس بزرگ نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں اپنی آخرت کی یاد کے لیے موت کی یاد کے لیے میں قبرستان میں جاتا تھا تو ایک قبر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا جو تازہ تھی عبرت کے لیے تو میری آنکھ لگ گئی قبر کا مردہ میں نے دیکھا کہ وہ عذاب میں گرفتار تھا اور مجھ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ میری مدد کریں میری مدد کر میں, میں کیا مدد کروں تو اس نے کہا کہ فولان نمبر کا اس گاؤں میں میرا مکان ہے وہاں میرے بیٹا جو ہے نا اس کو دراصل میں نے ٹی وی لے کر دیا تھا یہ اس وقت گنا برائی سلسلہ ہوتا تھا تو میں نے وہ اس کو کو کوئی منع نہیں کیا تھا وہ ڈرامے فلمیں اور یہ سب تو یہ جب جب یہ ٹی وی آن کرتا ہے اور مجھ پر عذاب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ نہ کرے ایسا تو کر لے مجھے کہیں جان چھوٹے تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ان ایڈریس نوٹ کر لیا خوابی خواب میں آنکھ کھلی تو وہ مجھے محفوظ تھا ذہن میں کہ یہ ایڈریس ہے تو جو جو یہ تو بھی جان بھی چاہ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 تو کر لے مجھے کہیں جا چیا کہ میں نے ان ایڈریس نوٹ کر لیا خادی خواب نے آئی تو وہ مجھے محفوظ تھا ذہن میں کہ یہ ایڈریس ہے تو صبح ہوئی تمہیں اس کے گھر پہنچا اور میں نے وہ صاحب قبر کا اور بتایا کتنے دن ہوئے کیا ہوا کیا تمہارے والد صاحب فوت ہو گئے کیا فلاں وقت تم نے ٹی وی چلایا تھا تمہارے باپ نے تم کو ٹی وی دلایا تھا وغیرہ سارے سوالات کے جواب درست دیئے. دیئے ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی, ایسا ہی, ایسا ہی, ایسا ہی, ایسا ہی ای. پھر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو بیٹا سعادت مند تھا وہ رو پڑا تو بولا اچھا میری وجہ سے میرے باپ کو قبر میں عذاب اس نے غالبا ٹی وی اٹھایا اور دے مارا یا بارہ لوگ سے توبہ کی اور گھر سے اس کو نکال دیا پھر اس بزرگ کو واپس وہی صاحب قبر خواب میں نظر آئے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ میرے بیٹے نے ٹی وی دفاع کر دیا مجھ سے عذاب بھی دفاع ہو گیا تو یہ واقعہ بطور سچا واقعہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے سنایا تھا اپنے تجربے کا ان کو کسی بزرگ نے ڈائریکٹ اپنا قصہ سنایا تھا تو یہ دیکھیے آپ کہ اب جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ٹی وی لاتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو گناہ بھرے سین دکھاتے ہیں یہ سوچتے نہیں پھر اولاد بگڑے گی نہیں تو کیا کرے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سیری سوال یہ ہے کہ بعض والدین اپنے اولاد کو یہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہاں تعلیم حاصل نہ کی تو آپ گھر سے نکل جائے اب اولاد کا دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو کسی اور جامع میں کرنی ہے کیونکہ میری تعلیم جو ہے نا یہاں پہ صحیح نہیں ہو رہی اب اس بارے میں وہ اولاد کیا کر سکتی ہے اگر جہاں کا والدین فرمار ہے اور شرعی خرابی نہیں ہے وہاں تو ماں باپ کی مان لینی چاہیے بعض لڑکیاں جو ہے نا یہ اسکول میں پڑھنے جاتی ہیں والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو وہ ڈاکٹر کیسے بن سکیں گی اور وہ دوسرا وہ عورتوں کا علاج کیسے کر سکیں گے اور ہم کو پیسے کما کے کیسے لا کر دیں گے آج... فرسٹ یہ ہونا چاہیے جی जی... اب اس بار میں آپ کیا فرماتے ہیں <تصفح> میں کوئی خدمت کے لیے بنائے لیڈی ڈاکٹر اور پردے کی پابندی کروائے چار دیواری میں رکھے اور بس وہ اس پہ جاب بھی نہ کروائے فی سبھی للہ مشورے دے چلو دوائیں نہ دے غریب آدمی ہے تو مشورہ دے ایسے کوئی لیڈی ڈاکٹر آپ نے دیکھی سنی آپ کے خاندان میں کوئی جاب تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے کوئی ایجوکیشن کے بغیر کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گی کوئی ایجوکیشن یو you نو know? نہیں لڑکی لڑکے جو ساتھ پڑھتے نا جوان لڑکیاں جوان لڑکے یہ سب آج کل ہے یہ کو ایجوکیشن ہے لڑکی لڑکے ساتھ پڑھتے کیونکہ خرابیوں کا اور یہیں صدو کے مجازی اٹھتے ہوں گے اور خودکشیاں کرتے ہوں گے اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محمد نسیم اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے دورہ لغت العربیہ کے قلعہ سے یا yep. سیدی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین کی طرف سے کوتاہیاں بچوں کو نظر آ جائیں اور بچے شعور حاصل کر لیں اور تعلیم حاصل کر کے انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے والدین میں غلطیاں موجود ہیں اور ہمارے والدین نے ہماری صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی تو اس کے لیے شریعت بچوں کے لیے کیا رہنمائی فرماتی ہے اولاد کو تو ہر جائز کام میں اطاعت کرنی ہے اور کہیں کہیں اطاعت فرض بھی ہوتی ہے چاہے والدین غلط ہو کہیں مبابی ہوتی ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ اولاد کو اپنی ماں باپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کرنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے درست تربیت کی ہو لیکن اولاد ایسی صحبت میں جا پڑی ہو جہاں اس کے اندر بگاڑ گیا ہو اور اس کو یوں لگتا ہو کہ میرے ماں باپ نے میری غلط تربیت کی یہ بھی ہو سکتا ہے ماں باپ کی طرف منصوب ہی نظر ہماری انہوں نے صحیح تربیت نہیں کیبیب صلی اللہ و تعالی, علی وسلم علی صل اللہ تعالیٰ علی محمد سوال اچھا ہے باپو کچھ آپ نے اعلان نہیں کیا کوئی مدری قافلے وغیرہ کا کوئی ایسا کرو نا دونوں طرف سے ہو نا چلو آج سے زلف سیا نہیں کا اعلان کر دو انشاءاللہ محمد ایوب اثاری درجہ دورہ حدیث شریف مرکز جامع المدینہ عالمی مدین مرکز مدینہ مرکز سدار مدینہ باب المدینہ کراچی عرضی یہ ہے کہ بالفر میں کسی جامع المدینہ میں مدرس ہوں اور ساتھ سیکنڈ ٹائم کوئی مزید جاب وغیرہ یا اللہ نصیب کرے تو دار افطاہ سنت میں بھی ترکیب ہو اب گویا صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک میری وہاں پہ جاب ہے خوش قسمتی سے بچوں کی امی بھی جامع المدینہ میں مدرس اب سارا دن بچوں کے ابو بھی اور بچوں کی امی بھی گویا کے درس و تدریس میں مصروف ہیں بچے کو جامع المدینہ میں داخل کروا دیا بچہ جامع المدینہ میں رہتا ہے واپس آتا ہے تو گھر صرف اپنی والدہ کو پاتا ہے والد صاحب شام کو گھر آئیں گے اپنا جو مطالعہ وغیرہ کریں گے سارا جو انہوں نے اگلے دن پڑھانا ہے یا جو ہدف ملا ہوا ہے وہ مکمل کرنا ہے اب کیا یہ کہا جائے گا کہ اس والد نے اور اس والدہ نے بچوں کی تربیت کی اپنی ذمہ داری مکمل کر دی تربیت دھندا لے کر بیٹھنے کا نام تھوڑی ہے والدین کے اخلاق اچھے ہوں وقتاً فوقتاََ ضرورت اپنی اولاد کو مدنی پھول دیتے رہیں کیا پڑھتا ہے کہاں پڑھتا ہے سبق برابر یاد کرتا ہے نہیں کرتا کس کس کی دوستی اس نے گانٹھ رکھی ہے ان سب پر بھی نظر رکھیں مطالعے کا بولتا رہے اس سے پوچھے بھائی کہاں تک پہنچے ہو کیا پڑھا ہے اولاد کی کتنی خواہش بھی ہوتی ہوگی کہ ماں باپ پوچھے یہ کہ کہاں تک پڑھا ہے تو اس طرح تربیت کو یہ ضروری نہیں ہے وہ ڈنڈا لے کر اس کے سر پر سوار رہے تو تدریس کرنے والا بھی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے اور جاب کرنے والا نوکری کرنے والا دکان چلانے والا بھی اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کر سکتے ہیں سوال بہت اچھا ہے پچاس روپے ان کو بھی نام ملے گا نتیجہ کیا نکلا ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے تجربے کے مطابق کیا وہ کافی ہے یا ماں باپ کو مزید بھی اپنی اولاد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے نتیجہ یہی نکلا کہ جو مسلمان ہیں بات تو مسلمانوں سے کر رہے ہوں ان کو صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور قرآن و حدیث زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اسلام میں کہیں بھی کوئی کمی کہ جس میں ہم کو دوسروں کی مدد لینے کی ضرورت پڑے بلکہ آج غیر مسلم بھی اسلام سے ہی بعض اصول نکال نکال کر اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں اور بے شمار حدیثوں کی باتیں جو ہے نا آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اپنے گھوڑے دوڑا دوڑا کر اس کی تصدیق کر رہا ہے جو تو ہم کو تو چودہ دو سال پہلے بتا دیا گیا تھا اب یہاں پہنچے کہ ہاں یہ یوں ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے تو آپ کتابوں میں کئی کتابیں اس پر لکھی یہ انٹرنیٹ پر اس کے مضامین ہوتے ہیں آج یہ تائید کر رہے ہیں اسلامی معاملات کی تو اسلام مکمل کامل اکمل پورا پورا مذہب ہے پورا پورا نظام ہے حیات ہے تو اسی کو فالو کیا جائے مسلمان ہیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں اور صرف اور صرف شریعت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرے انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی آباد رہے گا قبر میں بھی شاد رہے گا اور انشاءاللہ اللہ جنت کے مزے لٹے گا ایل ایل اللہ, اللہ, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات حبیب